السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا أقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة منصح الأمة وتركها على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ أنها إلا إذا كان بالهالكين سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه منتاب وسطنہ دین ام معزز ناظرین مشاہدین کرام آج سے ہر کو مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ساڑھے بجے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے کا اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس سے بڑا گہرا تعلق ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس کا لقم اجل بن چکے ہیں سو سے زیادہ ملکوں میں کرونا وائرس پھیل گیا ہے کرونا وائرس ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے جو ایک تعاون کی شکل اختیار کر چکی ہے اس کی شروعات چائنا کے ایک شہر وہان سے ہوئی اور علماء نے محققین نے لوگوں نے اطبا نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے تعلق سے وہ یہ کہ لوگ حرام چیزیں بہت کھاتے تھے جیسے سور ہے چمگادڑ ہے بلی ہے اور بندر ہے کتا اور بلی یہ جو حرام چیزیں ہیں دین اسلام کے اندر اور جسے ایک اچھے شخص کی طبیعت بھی ان چیزوں کو مکروح یا سمجھتی ہے اور اس کی طبیعت ان چیزوں کے کھانے پر گوارہ نہیں کر سکتی وہ باقاعدہ ان چیزوں کو کھاتے تھے فارمنگ کرتے تھے تو یہ جو کرونا وائرس ہے انہی حرام جانوروں میں سے انسانوں کے اندر آنے والا ایک وائرس ہے پہلے اسے کھایا گیا حرام جانوروں کو اور اس کے بعد یہ وائرس ان سے نکل کر کے انسانوں کے اندر آیا اور اب یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے تو یہ چیز کیوں ہوئی اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن میڈیا میں جو بات آئی وہ یہی وہاں کے لوگ حرام چیزوں کا ارتقاب بہت کرتے تھے وہ چیزیں وہ جانور جو شریعت کے اندر اسلام کے اندر حرام ہیں زہریلے ہیں خبیس ہیں نقصان دہ ہیں ان چیزوں کو وہ کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ الحمدللہ ہمارا اسلام پاکیزہ دین ہے اللہ ابامن پاک ہے اس نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے رحمت اللہ تھے یہ دین جو اللہ نے دیا دین رحمت ہے بڑا ہی پاک اور صاف ستھرا دین ہے اس میں صفائی ستھرائی اور پاکیدہ چیزوں کی بڑی اہمیت ہے تو اسی مناسبت سے میں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ کون کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں کون کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہیں کیوں جاننا ضروری ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر انسان پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اور پاک چیزیں حلال چیزیں کھاتا ہے تو اس کے سلوک و معاملات پر اس کی زندگی پر اس کی دعا کی قبولیت پر اس کے دل کی پاکیزگی اور صفائی پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اس کے برعکس اگر کوئی انسان ناجائز اور محرمات خبیش نقصان دہ چیزیں کھاتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اس کے اخلاق پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے اسی لیے اسلام نے ہمیں حلال اور پاکیدہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اور جو شریعت نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں وہ تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں ہمارے نقصان ہے برر ہے اور اس طریقے سے اس میں انسان کے لیے بھلائی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے سور بکرا قیات نمبر 172 سو بہتر یادین احمن کلو من کو بات اللہ ان تم ایا اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دے رکھی ہے ان کو کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں بہت ساری باتوں پر انہیں میں سے ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر وہ تمام چیزیں جو نقصان دے ہیں مضر ہیں اور انسان کی عقل ان چیزوں کو خبیج سمجھتی ہے اور اسے برا سمجھتی ہے ان تمام چیزوں کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کتنا پیارا کتنا صاف ستھرا ہمارا دین ہے اس دین کے اندر جو مغلدات ہیں محرمات ہیں اور گندی چیزیں ہیں خبیز چیزیں ہیں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر ہمیں اللہ رب العلم کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ تعالی کھانے کا حکم دیتا ہے ان کن تم یا ہوتا تم صرف اس رب کی بات کرنے والے ہو اللہ کی تو اللہ رب العلم کا شکر ادا کرو تو اس عیسائیتی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اگر انسان حرام کھانے کا عادی ہے اور حرام چیز سے اس کی نشو نما ہوتی ہے تو ایسے شخص کی دعا اور عبادت کو اللہ ابامین قبول نہیں فرماتا ہے ایک لمبی حدیث سی بخاری کی سی مسلم کی جس میں مانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ طیب اللہ ایک اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے یعنی اگر آپ حرام چیزوں کا صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا پاک چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اگر آپ رے مال میں زکات دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے وہ زکوات سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اللہ رب الامن پاک ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے لہذا شریعت میں دین اسلام کے اندر جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ ہیں انسان کے نفس کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کے جسم و جان کے لیے معاشرے کے لیے اس کی صحت و تندرستی کے لیے سب کے سب مفید ہیں عمومی طور پر ان کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے تو اللہ ہما نبی فرماتے ہیں اللہ تالا پاک ہے اور پاکہ چیزوں کو فرماتا ہے پھر ہمارے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اش اکبر پراگندہ بال اور اس کے اس, اس کا جسم بھی اور کپڑے بھی پراگندہ اور وہ کیا کرتا اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے کیوں آسمان کی طرف کیونکہ اللہن کی ذات اوپر ہے اللہ عرش پر ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے یہ انسان کی فطرت کہتی ہے انسان کی عقل کہتی ہے کتاب و سنت یہی تعلیمات ہیں اور تمام انبیاء کا یہی دین رہا کہ اللہ ابرامن کی ذات عرش کے اوپر ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کیا کہتا اے میرے رب اے میرے رب اور اس میں مسلمان کا ذکر کیا جا رہا ہے غیر مسلم کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہو اور کیا کہتا ہے دعا کرتا اے رب اے میرے رب اے میرے رب اللہ کو پکارتا ہے اور اصرار کے ساتھ پکارتا ہے بار بار پکارتا ہے پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حرام اس کا کھانا حرام ہے وہ مشرب و حرام اس کا پینا حرام ہے وہ ملبس و حرام اس کا کپڑا حرام ہے وہ بالحرام اور حرام چیز ہی سے حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی نشو نما ہوئی فانہ سجاء الحو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے کیسے اس کی دعا قبول کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ حرام انسان اگر کھاتا ہے تو اس کی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے نہ صرف اس کی زندگی پر بلکہ بچوں کی تربیت پر بھی اور اس کی بیوی اور جو گھر والے ہیں سب کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے کیونکہ پورا حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو قرآن کریم کی شاید کریمہ سے اور اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو حلال کھانا چاہیے اور حرام چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے یہ جو ہمارا انداز ہوگا درس کا انداز ہوگا یہ کوئی تقدیر نہیں ہے کہ شولہ بھرے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کی جائے بلکہ اس کا انداز درس کا ہوگا افاہم و تفہیم کا ہوگا سمجھانے کا ہوگا اور دماغ میں بٹھانے کا انداز ہوگا کہ ہمارے دماغ میں ساری باتیں آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک درس میں انشاءاللہ اللہ ہم ایک قاعدہ بیان کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو دو قاعدے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں دو دو قاعدے آ جائیں یا اگر کوئی بڑا قائدہ ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے دو نشستوں میں دو دنوں کے اندر اس قاعدے کو ہم بیان کریں کیونکہ یہ جو قاعدے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ اس اس درس کے تعلق سے اس موضوع کے تعلق سے یہ قاعدے اگر ہمارے ذہن کے اندر رہیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام دین کی اہمیت بھی ہمارے دماغ میں اجاگر ہو کر کے آئے گی کہ ہمارا دین کتنا صاف ستھرا ہے کتنا پاکیزہ دین ہے کس دین کے اندر صرف حلال اور وہ چیزیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں صرف انہی کو شریعت میں حلال قرار دیا گیا ہے باقی وہ تمام چیزیں جو نقصان دیں ہیں انسان کے جسم کے لیے ان تمام چیزوں کو شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے لہٰذا ایک مومن ایک مسلمان پاک چیزوں کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور جو حرام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو مانوی جسے جھوٹ بولنا حرام ہے یہ ایک مانوی حرام ہوتا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ بہت لمبا موضوع ہمارا ہو جائے گا ہم صرف جانوروں کے تعلق سے کہ کون سے جانور کھانا ہمارے لیے حلال ہیں کون سے حرام ہیں اس کے اصول و ضابطے کیا صرف ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ یہی مناسبت ہے اور یہی یعنی ہمارے درس کا موضوع ہے کیونکہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بارے میں جو لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ حرام جانوروں کے کھانے کی وجہ سے یہ آفت اور یہ مصیبت آج دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس کے کھانے کے اندر انسان کے لیے بھلائی نہیں ہے اور انسان کو اس کی سزا ملتی ہے چاہے دیر میں اور چاہے جلدی میں لیکن اللہ ہر برامین اس کی سدا انسان کو دیتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیز سے انسان اگر دوری اختیار نہیں کرے گا بلکہ ان چیزوں کو کھائے گا تو یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بربادی کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بربادی کا تو سبب ہی ہے تو یہ کچھ تمید کے طور پر ہماری گفتگو تھی اب آئیے ہم قاعدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اسلام میں کیا قاعدے ہیں سب سے پہلا قاعدہ جو آج کے درس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم کا حق صرف اللہ رب العامین کو ہے دین میں کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے کون سا جانور کھانا حلال ہے کون سا جانور کھانا حرام ہے اس کا اختیار اور حق اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اللہ یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی اللہ رب العالمین ہماری فطرت سے آگاہ ہے اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر اور آگاہ ہے اس لیے جو انسان کے لیے مفید ہیں اور اس میں ان کے لیے نقصان نہیں ہے انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال قرار دیا لہذا حلال و حرام کا حق صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے لوگ نہیں جان سکتے ہیں کہ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اللہ سب کا خالق ہے مالک ہے سب کا رب ہے اس لیے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو بخوبی جانتا ہے کہ کس جانور کے اندر کون سی صفات ہیں اور کون سے مادے ہیں ان میں کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں کون سی چیزیں فائدے مند ہیں تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو بخوبی ہے اور یہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اس لیے تحلیل اور تحریم حلال و حرام کا حق اور اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے آئیے چند آیتیں دلیلیں اور حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے سور نحل کی آیتیں نمبر ایک سو سولہ ہے اللہ اور ماتا کی ولا تقول علاما تصف النت و کم الکدیبا اپنی زبان سے جھوٹ مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے لہ تفتر اللہ کہ تم اللہ ہر برامین پر جھوٹ گڑھو اللہ ہر برامین پر جھوٹ گڑھو ان لذن یفتر اللّہ لاف جو اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا یہ ہماری زبانوں کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ہم یہ کہیں کہ چیز حلال یا حرام نہیں یہ اللہ حربل نے کسی کو اختیار نہیں دیا یہ اختیار اگر ہے حق یہ اگر ہے تو صرف اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ اس لیے یہ حق اللہ بلامین کے پاس ہے دوسری آیت کریمہ میں اللہ حربان ہے ما اللہ من رزق آپ کہہ دیجئے تم لوگوں کا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق ہمارے لیے اتارا ہے جو رزق ہمیں دیا ہے تم ان میں سے اس رزق میں سے جس کو چاہتے ہو حلال کر لیتے ہو اور جس کو چاہتے ہو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو اللہ عدن الکوم آپ ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یعنی تحلیل و تحریم کہا اللہ رب العالمین کے پاس تو کیا اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جس کو چاہیں حلال کر دیں جس کو چاہیں حرام کر دیں ام اللّہ تفترون یا تم اللہ رب العمین پر جھوٹی باتیں کرتے ہو یہ سورہ یونس کی عادت نمبر 61 م. ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کا حق یعنی کون چیز حلال ہے کون حرام ہے اس کا حق اللہ رب العلامین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تیسری آت کریمہ سنتے ہیں اللہ فرماتا سورہ توبہ کے اندر اتخذوا وہ رحبا اربابا من مدون اللہ و المسیحب نبریم لوگوں نے یہود نصارہ نے اپنے مولویوں کو اور اپنے عابدوں کو کیا بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا تھا وہ اللہ الا اللہ واحدہ جب جبکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ایک معبود کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں لا الہ اللہ الا صبح نہ ہُو عمائشرکون اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا کوئی معبود برحق نہیں ہے پاک ہے وہ جو اللہ تعالی کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ سور توبہ کی آیت ہے آپ دیکھیں سایت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنے والما کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے مولویوں کو اور اپنے عابدوں کو کیا بنا لیا تھا رب بنا لیا تھا جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب ملامین کے بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں اس آیت کریمہ کا مفہوم اس حدیث کو سامنے رکھنے سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے علیہ کتاب میں سے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاؤ ہم آ رہے تھے ان کے گلے کے اندر عدی بن حاتم کے گلے کے اندر وہ سخت مسلمان نہیں تھے سلیم لٹکی ہوئی تھی ہمارے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے مولویوں اور علماء اور عابدوں کے بات تو نہیں کرتے تھے تو اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنا عرب بنا لیا تھا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تو تم اس کو حرام سمجھتے کسی چیز کو حلال کہتے تو تم اسے حلال سمجھتے اگرچہ تمہاری کتابوں کے اندر وہ جن کو حرام کہتے وہ حلال ہوتا اور وہ جن کو حلال کہتے وہ حرام ہوتا کہ ایسا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو تھا مع نبین فرمایا کہ ہی ان کی عبادت کرنا ہے یہی ان کی عبادت کرنا ہے معلوم ہی ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کسی چیز کے حلال و حرام کا اختیار اور حق دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس اللہ اس آدمی کی عبادت کرتا ہے اور یہ اللہ ابراہین کے ساتھ شرک حرام ایسا کرنا کیونکہ اللہ ابرامین کے حکم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ کے نام میں سے ایک نام الحاکم بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے تمام چیزوں میں اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا کسی کے بارے میں سمجھتا ہے تو اللہ حرب العامین کے ساتھ وہ شرک ارتقاب کرتا ہے گویا کہ اس نے انہیں اپنا رب بنا لیا ہے جس طریقے سے کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم صرف اسی کے بات کرتے ہیں ایسے ہی حلال و حرام میں بھی اللہ رب العامن کے لابھ اگر کسی اور کو ہم حق دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا گویا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو جس آدمی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان چیزوں میں جن میں اللہ غلامین نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو اگر اس کو اختیار دیا حلال کرنے میں یا اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے میں کسی کو اختیار دیا تو گویا کہ اس نے اسے اپنا رب بنا لیا معبود بنا لیا اس کی گویا کہ اس نے عبادت کی تو جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کے بعد کرنا حرام اور شرک ہے ایسے اللہ بلامین کے علاوہ کسی اور کو جی, کسی بھی چیز کے بارے میں حلال و حرام کا اختیار دینا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہف کے اندر آپ کہ اللہ ابلامن کو زیادہ معلوم ہے کہ کہف کتنے اساب کے اندر ٹھہرے رہے لہو غیب السماوات اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا اور زمینوں کا غائب ہے اب صرف ہی وہ آسمیا اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور سننے والا ہے ماں لہم مندون ہی منولی تمہارے لیے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے ولا عشر کو اللہ رب العالمی نے اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جیسے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کرنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا لہٰذا حکم میں اگر کوئی کسی کو اختیار دیتا تو اللہ رب العلامین کے ساتھ گویا کہ وہ شرک کرتا ہے اور سورہ کہافی کی آخری میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کی ولا عشر کو بے عبادت رب عہدہ جو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرتا ہے ٹھہراتا ہے لہذا جیسے عبادت میں جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں اگر انسان ان کو کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ ہربلام کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہی معاملہ تحلیل و تعریم کے اندر بھی ہے کہ اگر اللہ کے کی علاوہ کسی اور کو حلال و حرام کا اختیار دیتا ہے تو اللہ حربل کے ساتھ وہ گویا کہ شرک کرتا ہے اس طریقے سے اللہ, اللہ رب الامن کا فرمان ہے اتاعتمو اتاعتمو انکم عنام کی آیت نمبر ایک سو اکیس ہے اللہ پرماتا اگر تم نے ان کی پیروی کی اطاعت کی کن لوگوں کی مکہ کے مشرقین کی انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اپنے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیا تھا ان چیزوں کے کھانے کو اپنے لیے حلال حرام کر لیا تھا ان پر سواری کرنے کو حرام کر لیا تھا ان کے دودھ پینے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو یہ اللہ فرماتا اگر تم نے ان کی اطاعت کی پیروی کی ان نقملہ تو تم ان کی شرک کرنے والے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال حرام کر دیا جبکہ کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا تو گویا کہ ان کی اعتط کرنا حلال و حرام میں ان کی باتوں کو ماننا یہ اللہ رب الامین کے ساتھ شرک کرنے شرک کرنا اور یہ بڑا شرک ہے ایسا کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ معمول شرک نہیں بہت بڑا شرک ہے جس اللہ کی عبادت میں کوئی انسان کسی دوسرے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ رب الامین کے جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے یا اللہ رب الامین کی تخلیق میں وہ کسی کو شریک اور معاون مانتا ہے کہ اللہ رب الامین کے ساتھ بڑا شرک ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم میں اگر کسی کو شریک مانتا ہے کہ وہ بھی بھلا شخص بھلا پیر ولی یا فلاں انسان اللہ رب الامین کے ساتھ حکم میں شریک ہے تو اللہ رب الامین کے ساتھ بڑے شرک کا انتخاب کرتا ہے تو یہ چند آیتیں تھیں جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آئیے بطور معلومات کے وہ جانور جو مکہ کے مشرقی نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیں سوردہ نمبر ایک سو تین میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ماں جا اللہ بحیرہ ولا سا ابا والم ولہ یہ چند جانوروں کے نام ہیں کہ اللہ حربلامین نے یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے بحیرہ کہتے ہیں بحیرہ بحیرہ کہ جس جی جانور کا دودھ دوہنا لوگ چھوڑ دیں کہ ہم اس جانور کا دودھ نہیں دوہیں گے اور اسے یا اگر دھوتے بھی ہیں تو جا کر کے اپنے مابودانے باطلا یا قبروں اور مذاق پر جا کر کے اس کے چڑھا دیتے ہیں اس کو پیتے نہیں ہیں یا اس جانور کو چھوڑ دیتے ہیں اسے ہی تو اسی صورت میں یہ بھی انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ایسے ہی سائیبہ صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ اس کو کھاتے تھے نہ اس کے اوپر سامان ڈھوتے تھے وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ہم نے بتوں کو نام پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی جس نے لگاتار دو مرتبہ اونٹنی پیدا کی پیدا ہوئی اس کے پیٹ سے تو اسے بھی کیا کرتے تھے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے یعنی دو مرتبہ اگر اونٹنی مادہ پیدا ہوئی تو اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اسے وہ کہا گیا ہم اونٹ جس کی جفتی سے کئی بچے یا کئی اونٹ یا بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور اس, کے اس سے کافی نسل بڑھ جاتی تو اسے بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے تو اللہ نے ان جانوروں کو حرام قرار نہیں دیا تھا انہوں نے خود بخود ان کو حرام کر دیا اور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں بنایا ولا کن الدین کفارو اللہ لیکن جی لوگوں نے کفر کیا واللہ ارب الامین پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ اکثر عملہ اور ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس سوچ بوجھ نہیں ہے عقل نہیں رکھتی عقل نہیں رکھتے تو عشایت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ حرب الامین نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر ہم نے ان لوگوں کی پیروی کی ان کی اطاعت کی تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ ان کو شریک بنا لیا اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے سمندی معذہ کی حدیث ہے امام علماء رحمۃ اللہ علیہ سعید الجامع کے اندر بیان کیا ہے سلمان فارسی اور با صطی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللّہ علّہ الحلال ما حرم اللہ عفی کتابی و الحرام الماحر اللہ عفی کتابی حلال وہ ہے جو اللہ رب العلامین نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا ہے اور حرام وہ ہے جو اللہ رب العلامین نے اپنی کتاب کے اندر حرام قرار دیا اور یعنی قرآن اور حدیث دونوں کے اندر کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں حلال کی ہیں حرام کی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب ہربلامن کے حکم سے اللہ رب ہربلامین کے حکم سے وہی کے ذریعے سے مارے نبی نے بھی ان کو حرام قرار دیا تو آگے اس سوال کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وما شک تا ان ہو فا وا اور جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کر لیا نہیں بیان کیا تو معفوان ہوئے فلاد کا لفو لہٰذا تم تکلف نہ کرو تا نہ کرو تشدد نہ کرو سختی کے اندر نہ پڑو دینہ آسان ہے دین آسان ہے جو معفو انہو اللہ بھولا نہیں ہے اس کو اللہ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو معفو انہوں ہے وہ لہٰذا اس کے بارے میں تکلف سے کام نہ لو تشدد اس کے بارے میں اختیار نہ کرو تو ان آیتوں سے اور اس حدیث سے جو بات ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حلال و حرام کا حق اور اختیار اللہ ہرب الامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے نبی کو بھی اختیار نہیں تھا اس کا جواب یہ کہ ہمارے نبی کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں تھا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل سور تحریم کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یابی علم تحرم اللہ الق تب تغیم اورغاط ازواجک اے نبی اس چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی میں ایسا کرتے ہو اللہ رب العالمین نے آپ کو تمبی کی اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی یہاں پر اصلاح فرمائی اس آیت کریمہ کا اگر شاہ نضول ہم دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کئی باتیں آتی ہیں جو زیادہ مشہور بات ہے بخاری مسلم کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد زینب انتظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زو مطالعہ ہیں ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس شہد تھا تو شہد پیتے تھے آپ کا یہ معمول تھا تو ہفتے حفصہ اور ہفتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری کہ آپ ڈیلی ان کے پاس جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں شہد پیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرے بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کہیں گے آپس میں انہوں نے بات کی کہ ہمارے ہمارے پاس ہمارے نبی آئیں گے صلی اللّہ علیہ و تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے مغافر ایک پودا ہے جس کے اندر تھوڑی بو ہوتی ہے بسات کی بو آتی ہے تو ہمارے ابھی گئے کے پہلے کے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے ایسی منہ آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو شہد کے علاوہ کچھ بھی پیا ہے پھر دوسری بیوی کے پاس گئے انہوں نے ہی بات کہی تو ہمارے نبی نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ رب العالمین اس عشایتِ کریمہ کو نادر فرمایا عشایتِ کریمہ کو اللہ رب العالمین نادر فرمایا تو یہاں پر دیکھیں شہد اللہ رب العالمین حلال قرار دیا تھا لیکن آپ نے کہا کہ میں اب اسے نہیں پیوں گا اور اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تبیح کی اور آپ کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ نہیں یہ چیز حلال ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں بیویوں کی خوشنودی کے لیے یا بیویوں کی خواہش کے احترام میں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی نبی کو بھی حلال و حرام کا حق اللہ رب العالمین نہیں دیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں حلال کر دیں جس کو چاہیں اپنے لیے حرام کر دیں لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے, کچھ ایسی آیتیں ہیں یا اس طریقے سے کچھ ایسی حدیثیں ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیزوں کو حلال و حرام کیا کرتے تھے پھر اس کا جواب کیسے ہوگا پہلے آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں وہ آیت ہے سورہ الاراف کی آیت نمبر ایک ستاون اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبعم الرسول نبی العمی اللدی یدون یا جدون مقتوب الند ہوں فی طورات النجیل یا امر ہََََََََََََََََََََ بالمعروف الرمن کر وحلبات وحرم عل القبائط و دن اصرََََََََََحم ولغلال الطيقانت علم يعنى جو لوگ ايسے رسول نبى امّى كا اتباع كرتے ہيں جن كو لوگ اپنے پاس طورات اور انجيل ميں لكھا ہوا پاتے ہيں يعنى ہمارے نبى صلی اللّہ علیہ وسلم كے بارے میں اللہ فرما رہا ہے كيوںكہ اللہ رب بلام نے سابقہ آسمانى كتابوں میں۔ ہمارے نبی کی پیشینگوئی فرمائی تھی کہ ایک نبی آئیں گے تورات میں بھی ضبور میں بھی انجیل میں بھی اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کی پیشین گوئی کی تھی فی اللہ فرماتا ہے کہ امر ہم بالمعروف وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں ہر اچھی چیز کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور سب سے بڑا معروف توحید ہے تو کیونکہ اس سے بڑی کوئی خیر اور نیکی نہیں ہے وہ یہ انہا ہماً منکر اور ان کو منکر سے روکتے ہیں منکر ہر ناگوار اور غلط چیز ہر منکر چیز اور سب سے بڑا منکر اللہ رب العمین کے ساتھ شرک کرنا ہے وہ یُحل صحیح اور کیا ہے کہ کی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیدہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور وہ ہر رم عل اور ان کے اوپر جو گندگی جو خبائث ہیں اور گندی چیزیں ہیں ان کے پر حرام کرتے ہیں وہ یا دحان اس رحم وہ اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھا توق تھا یا پابندیاں تھیں ان کو دور کرتے ہیں یعنی زمان پہلے دور میں یا پہلے کی جو شریعتیں گزر چکی ہیں ان کی ہاں سختیاں زیادہ تھی تو ان تمام سختیوں کو وہ ختم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ دین آسان ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین دے کر کے دنیا کے سامنے بھیجے گئے تھے تو آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب الامی نے کیا فرمایا وہ یقیل الحمۃ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو ان کے اوپر حرام کرتے ہیں تو کیا ہمارے نبی کو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا اختیار تھا تو اس کا جواب یہ کہ نہیں اللہ ہر بلامن آپ کے پاس وہی کرتا تھا پھر آپ لوگوں کو بتاتے تھے تو اب یہ جو حلال چیزیں ہیں یا تو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں یا تو پھر حدیثوں کے اندر بیان کی گئی یا حدیث کے اندر یا قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ و کو اللہ اربامین وہی کرتا تھا اور اگر آپ کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے جس سے آ اور, آ اور وہ مان خلاف اولا ہوتی تھی تو اللہ ابرامین آپ آب کی صلاح کرتا تھا کیونکہ اللہ کے کی اصول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اشتہاد کیا کرتے تھے جن چیزوں کے بارے میں نس نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کے بارے میں آپ اشتہاد کیا کرتے تھے اور آپ کے اشتہار میں اگر سو ہوتا تو اللہ رب العلامن آپ کی تنبیہ کرتا تھا آپ کی صلاح کیا کرتا تھا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے اللہ رب العامن نے فرمایا اف اللہ عن کلیمہ اذن تل ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو غزل تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین آپ ان کو اجازت دے دی تو ہمارے نبی کو اللہ رب العامن نے فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی جو آ کر کے جنہوں نے آپ کے سامنے عزر پیش کیا بہانے بنائے تو آپ نے ان کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دیا جب تک کہ آپ ان کی تاکید نہیں کر لی اور اس طریقے سے آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی اس کے اندر تنبیہ کی ہے اس طریقے سے دیکھیں کہ بہت سارے واقعات ہمارے نبی صلی وسلم کی زندگی میں غزے بدر کے قودیوں کے بارے میں ہمارے نبی نے لوگوں سے مشورہ کیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور ان سے فیدیا لے کر کے چھوڑ دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نرمی زیادہ تھی سمجھ لیجئے حکمتیں تھیں تو آپ نے حس ابوکر صدیق کی رائے کو قبول کیا ابو جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور قتل ہی نہیں بلکہ جو جس کا رشتہ دار اس کو دیا جائے اسے قتل کر دے تو اللہ یہ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو مقدم کیا قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی تبدیلی کی اور باقاعدہ اللہ رب العالمین نے آیت اتاری اور کہا کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہیے جو کفار ہیں اور جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور اس طریقے سے آپ کو جنا ز کر دیا تو اللہ رب العالمین ان کی تبدیح کی ان کی اصلاح فرمائی تو معنی صلی اللہ وسلم اشتہار کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ کا اشتہار اگر صحیح رہتا تھا تو اس کو ثابت کیا جاتا تھا اور اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین آپ کی تبدیح کرتا تھا اور آپ کی اصلاح کر دیا کرتا تھا اس لیے کہ آپ معصوم ہیں اور جب اللہ رب العامن نے وہ چیز بیان کر دی تو گویا کہ وہ عصمت آپ کے ہاں بھی اس مسئلے کے اندر بھی آ گئی تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العامن اس چیز کا اختیار نہیں دیا تھا بلکہ اللہ رب الامن ہی کی طرف سے کیونکہ آپ مبلق تھے اللہ رب العامین نے آپ کو جو پیغام دیا جو آپ پر احکام اتارے ان احکام کو اللہ رب العامین کی طرف سے آپ بیان کرنے والے تھے اب ان حکام کو اللہ رب نے یا تو قرآن کریم کے در بیان کیا یا تو اللہ رب العامن نے ذمہ داری اپنے نبی کو دی اور ہمارے نبی نے اس ان ذمہ داریوں کو ادا کر دیا اور لوگوں کے سامنے آپ نے ان کو بیان کر دیا تو وہ بھی اللہ رب الامن کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی وہی تھی کیونکہ وہی دو چیزوں کا نام ہے ایک قرآن کا اور ایک حدیث کا قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی اور ہمارے نبی نے جو حدیثوں کے اندر بیان کیا وہ بھی دونوں وہی ہیں دونوں اللہ رب کی طرف سے ہیں یہ قرآن وہی مطلوع ہے اور یہ وہی غیر مطلوع ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور اسے جس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے ایک ایک حرب پردس نے کیا اس طریقے سے شدیثوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العامین کی طرف سے آپ مبلغ تھے اللہ رب العامن آپ نبی تھے نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے خبر دینے والا اطلاع دینے والا رسول یعنی پیغمبر آپ زمین کے رسول تھے سفیر تھے اور حسدِ امین جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانی سفیر تھے اور اللہ رب الب اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بزرگ رسول کا قول ہے یہاں کون مراد ہے جبریل امین مراد ہے تو کیا یہ قرآن حضرت جبریل علیہ اللہ السلام کا قول ہے نہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہاں کیوں نسبت کر دی گئی ان کی طرف اس لیے نسبت کی گئی یہاں پر جبیل امین نے براہ راست اللہ رب العالمین سے سنا اور آ کر کے ہمارے نبی کو انہوں نے پڑھ کر کے سنایا اس لیے اس کی نسبت ہفتے جبیل امین کی طرف کی گی ورنہ یہ قول اور کلام اللہ رب العالمین کا ہے یہ کیا ہے یہ کلام جو ہے اللہ رب العالمین کا ہے دیکھیے کون سی صورت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان نحو اقول و رسول القریم صور تکویر ہے کہ یہ جو قرآن ہے کیا ہے بزر رسول کا قول ہے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس پر تو یہ اجماع اور سب کا ایمان ہے اور یہ تو بنیادی ایمان میں سے ہے کہ یہ قرآن اللہ ربامین کلام ہے یہاں پر اللہ رب العامین نے کس کی طرف نسبت کی ہے جبیل امین کی طرف نسبت کی ہے تو نسبت کیوں کی اس لیے کہ نے اللہ رب سنا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور زبل امین کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العلامین کلام ہے تو ہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اللہ رب العامن نسبت ہمار نبی کی طرف کیوں کی کیونکہ کی ہمارن نبی مبلک تھے ہمار نبی کو اللہ رب العامین نے دین پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی اوما ال رسول رسول کے اوپر پہنچا دینا ہے تو اللہ نے جو حکم نازل کیا اس حکم کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا تو کبھی کبھی اس کی نسبت مبلک کی طرف بھی کر دی جاتی ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہی الحمد سیبات کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں ورنہ تحلیل و تحریم کا حق اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ دین اللہ رب العالمین کا اور دین حکم احکام کا نام ہے اب وہ احکام دو چیزیں احکام کے اندر یا تو کرنے کا حکم ہوگا یا تو نہ کرنے کا حکم ہوگا یا تو حلال کا حکم ہو گیا تو حرام کا حکم ہوگا تو یہ دین احکام پر مشتمل ہے اور یہ سارے احکام اللہ رب العالمین کے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اس لیے ہمارے نبی کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی اسی لیے گھریلو گدھے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اسے حرام کرتا ہوں تو اللہ حرب العالمین نے آپ یعنی یہ حدیث کے ذریعے سے آپ نے اور حدیث بھی وہی ہوتی ہے تو آپ نے اسے لوگوں کے سامنے اس کو حرام قرار دیا گھریلو گدھے کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ حدیث کے اندر ملے گا کہ ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ جو دوسری وہی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا کہ یہ چیز حرام اللہ نے حکم نازل کیا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں تک پہنچایا اور کہا کہ یہ چیز جو ہے میں اسے حرام کرتا ہوں اور یہ آپ کا کہنا یہ اللہ رب الامین کی طرف سے تھا جیسے ہمارے نبی کے اطاعت کرنا اللہ کے اطاعت ہے ایسے ہی ہمارے نبی نے جس کو حرام کیا گویا کہ اللہ رب العامن اسے حرام قرار دیا ہے اور ہمارے نبی کو اللہ رب العامن نے پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی اس لیے ان حدیثوں میں ان آیتوں میں ہمارے نبی کی طرف مثبت کر دی گئی ہے ورنہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا حق اور اختیار اللہ رب غلامین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بھی اتنی بات کافی ہے انشاءاللہ یہ ہفتے میں ایک بار درس ہوا کرے گا ہر بدھ کو انشاءاللہ یہ درس ہوگا اور ہر جمعہ کو انشاءاللہ اللہ امت مسلما کی خصوصیات پر ہمارا درس ہوگا اور ہر ہفتے کو شرح اصول ایمان اصول ایمان کی شرح ہوگی وہی ٹائم ساڑھے بجے اور ہر پیر کو بدعات کا شرعی پوسٹ مارٹم جو میں نے پہلے شروع کیا تھا دوبارہ پھر اس کو ہم شروع کریں گے یہ انشاءاللہ ہم درس دیا کریں گے باقی جو تین دن بچتے ہیں ان تین دنوں میں مختلف موضوعات پر ہم آپ کے سامنے درس دیں گے اللہ حربامین ہمیں حق پر قائم رکھے اللہ حربامین ہمیں حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق دے حرام چیزوں سے اللہ رب ہم سب کو بچائے اور اللہ ربامین ہمیں پاکیزہ چیزوں کو ہی کھانے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ رب الام ہمیں پیر کی سنت پر قائم رکھے اور ہر حر حرام چیز سے ہر ممنو چی صلی اللہ حربان ہم سب کو دور کیامین جداکم اللہ خیر و صابن محمد وعلی جمعین وسلام اللہ علیہ و صاحب السلام علیکم و ورحمۃ اللہ و برکاتہ